لا ولا اللہ ولا اللہ الا لََ علیہ لذیم بسم اللہ الرحمن رحیم اللہ مسلِ اللہ محمد وِل محمد واجل فرجہ مجمعین والا نادا مجمعین ہاں ذرا تصور کیجیے ایک انتہائی پرشکوں اور دیوے درخت درخت ایک بہت پرانا اور بڑا درخت. بالکل. مطلب اس کا تنہ اتنا چوڑا ہے کہ کئی انسان مل کر بھی اس کے گرد گھیرا نہ ڈال سکیں اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور بظاہر وہ کسی بھی طوفان کا آم, کسی بھی آندھی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے صحیح لیکن پھر ایک دن محض ایک درمیانے درجے کی آندھی چلتی ہے اور وہ عظیم و درخت جڑ سے, سے? سے کھوکھلا ہو چکا تھا हुँ. باہر کی موٹی چھال اور ہری بھری شاخیں محض ایک شراب تھی یہ تو ایک بہت ہی گہری اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی مثال ہے قوموں تہذیبوں اور ریاستوں کی طاقت کا اندازہ بھی بالکل اسی طرح ظاہری چھال اور پتوں سے لگاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ملک کا معاشی حجم کتنا بڑا ہے اس کے پاس ہلاکت خیز ہتھیار کتنے ہیں یا اس کی فوج کی تعداد کیا ہے بالکل ہم صرف ظاہری چیزوں پر جاتے ہیں ہاں تو آج کی اس تفصیلی فکری نشست میں ہم سید جہانزیب زیب آبدی کی کتاب ہم فکری سے ہمراہی تک کہ ایک انتہائی کلیدی مضمون جس کا عنوان ہے قومیں تبدیلی کیسے لاتی ہیں اس کی روشنی میں ہم اس پورے زاویہ نگاہ کو الٹ کر دیکھنے والے ہیں آج کا ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تاریخ کے دھارے میں حقیقی اور پائیدار سماجی تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں دیکھیں یہ موضوع تاریخ اور سماجیات کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے ایک معمہ رہا ہے جب ہم طاقت کو صرف مادی ترازو میں تولتے ہیں تو ہمیں تہذیبوں کا عروج و زوال محض ایک ایک معاشی یا عسکری کھیل لگتا ہے hmm, بالکل ایسا ہی لگتا ہے لیکن یہ زیر بحث تحریر ہمیں ایک بالکل مختلف حقیقت کی طرف لے جاتی ہے اس کے مطابق قوم محض مادی وسائل کارخانوں یا بلند و بانگ سیاسی نعروں کے بلبوتے پر زندہ نہیں رہتی تاریخ گواہ ہے کہ جب کوئی قوم فکری روحانی اور اخلاقی طور پر اندر سے مر چکی ہو تو اس کے پاس چاہے دنیا بھر کے خزانے اور جدید ترین عسکری ساز و سامان کیوں نہ موجود ہو اس کی موت یقینی ہوتی ہے چلیں اس بات کو ذرا کھولتے ہیں مطلب یہ بات سننے میں تو بہت فلسفیانہ رومانوی اور فریب لگتی ہے کہ اصل طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے اور مادی وسائل ثانوی ہے لیکن اگر ہم زمینی حقائق دیکھیں تو کیا واقعی ایسا ہے آپ hmm, کا اشارہ کس طرف ہے میرا مطلب ہے تاریخ کے اوراق تو ایسی مثالوں سے بھرے ہیں جہاں جدید ہتھیاروں سے لیس طاقتور سلطنتوں نے اخلاقی طور پر مضبوط لیکن مادی طور پر کمزور قوموں کو بے دردی سے کچل کر رکھ دیا تو کیا ہم واقعی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظالم نظاموں کے ہتھیاروں اور ان کے سرمائی کی کوئی اہمیت نہیں کیا تلوار اور توپ خانے کے سامنے صرف نیک نیتی کافی ہوتی ہے یہ ایک انتہائی اہم اور بجا اعتراض ہے اور بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ مادی طاقت ہی سب کچھ ہے لیکن یہاں ہمیں جبر کے وقتی قبضے اور ایک ایک مستقل غلبے کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا ہتھیار انسانوں کو مار سکتے ہیں زمین پر قبضہ کر سکتے ہیں لیکن لیکن وہ ذہنوں پر قبضہ نہیں کر سکتے بالکل صحیح وہ کسی قوم کو ذہنی اور فکری طور پر غلام نہیں بنا سکتے جب تک کہ وہ قوم خود غلامی قبول نہ کر لے یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی استیسالی نظام کی سب سے بڑی طاقت اس کا اسلحہ یا بینک نہیں ہوتے اچھا تو پھر ان کی اصل طاقت کیا ہوتی ہے اس کی اصل طاقت اس قوم کا اپنا اندرونی انتشار خوف اور خود ہوتی ہے جس پر وہ نظام مسلط ہے ظلم کا پورا محل اس بنیاد پر کھڑا ہوتا ہے کہ مظلوم نفسیاتی طور پر شکست کھا چکا ہو ظالم کے لیے ہر فرد پر پہرا دینا ممکن نہیں ہوتا وہ دراصل لوگوں کے ذہنوں میں خوف بٹھاتا ہے اور لوگ خود اپنے اوپر پہرے دار بن جاتے ہیں ارے واہ یہ تو بہت گہری بات ہے یعنی اصل شکست وہ ہے جو میدان جنگ سے پہلے ذہنوں کے میدان میں تسلیم کی جاتی ہے بالکل جب ایک قوم اپنا وجودی مقصد کھو کر بے سمت ہو جاتی ہے تو وہ ظالم کے لیے ترنے والا بن جاتی ہے یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے یعنی آپ کا مطلب ہے کہ طاقتور نظام کی بقا دراصل اس کے محکوموں کی کمزوری کی مرہون منت ہے وہ تب تک ظالم نہیں رہ سکتا جب تک مظلوم ظلم سہنے پر آمادہ نہ ہو سو فیصد درست لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پوری کی پوری قوم ایک پورا معاشرہ اس نفسیاتی شکست اور کمزوری کا شکار کیسے ہو جاتا ہے کوئی بھی معاشرہ جان بوجھ کر تو غلامی کا توق نہیں پہنتا ہاں کوئی بھی جان بوجھ کر ایسا نہیں کرتا اس زوال کا نقطۂ آغاز بہت خاموش اور بظاہر بے ضرر ہوتا ہے یہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب کسی معاشرے کے افراد سچائی انصاف اور اجتماعی بقا کے بجائے صرف اور صرف اپنی انفرادی بقا کو ہر چیز پر مقدم سمجھنے لگتے ہیں۔ انفرادی بقا مطلب صرف اپنے بارے میں سوچنا۔ نہ کسی طرح اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنا اور وقتی مادی آسائشیں اکٹھا کرنا بن جائے تو انسان کی سوچ کا دائرہ انتہائی محدود ہو جاتا ہے۔ یہیں سے دو انتہائی مہلک بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ایک خوف اور دوسرا لالچ हم, خوف اور لالچ خوف اس بات کا کہ جو تھوڑی بہت مادی آسائشیں یا نوکری میرے پاس ہے وہ چھن نہ جائے اور لالچ اس بات کا کہ مجھے دوسروں سے زیادہ وسائل کیسے ملے طاقتور طبقات اسی خوف اور لالچ کو ایک ہتھ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اگر اس بات کو مزید گہرائی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بقا کو محض جسمانی اور حیوانی سطح تک گرا دیا ہے یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک جنگل میں بہت سارے جانور چل رہے ہوں اور ایک شکاری آ جائے بالکل تو کیا ہوتا ہے پھر تو ہر جانور ہے اس لیے نہیں کہ وہ مل کر شکاری کا مقابلہ کریں بلکہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ شکاری اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا شکار بنا لے ہا بالکل درست تمثیل دی آپ نے یہ انفرادی بقا کی دوڑ ہی دراصل ان کی اجتماعی موت کا سبب بنتی ہے تو پھر اس جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کیا محض کسی سیاسی رہنما کا بدل جانا یا حکومت کا گر جانا اس سوچ کو ختم کر سکتا ہے ہرگز نہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں فکری اور اخلاقی بیداری کی اہمیت سامنے آتی ہے غلامی چونکہ ذہن سے شروع ہوتی ہے اس لیے آزادی کا آغاز بھی ذہن کی آزادی سے ہی ممکن ہے یعنی سطحی تبدیلیاں کام نہیں آتی بالکل بھی نہیں سیاسی تبدیلیاں یا نظام کی ظاہری تبدیلیاں اس وقت تک بے مانی ہیں جب تک فرد کی شخصیت کسی بلند اور ابدی معنویت سے نہ جڑ جائے جب انسان یہ شعور حاصل کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد محض حشرات الارض کی طرح پیدا ہونا کھانا اور مر جانا نہیں ہے بلکہ اس پر کوئی بڑی اخلاقی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تب اس کے اندر ایک زبردست استقامت پیدا ہوتی ہے اور وہ استقامت اسے خوف سے آزاد کر دیتی ہے ہاں ایک بلند مقصد انسان کو مادی دباؤ اور سیاسی جبر سے بے نیاز کر دیتا ہے پھر وہ اپنا وقت مال اور ضرورت پڑنے پر اپنی جان تک ایک بڑے اجتماعی نصب العین کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور یہ قربانی اسے بوجھ نہیں بلکہ اپنے وجود کی معراج لگتی ہے یہی وہ اندرونی یقین ہے جو بڑی بڑی سلطنتوں کی جڑیں ہلا دیتا ہے हم. مگر جب ایک بار معاشرے میں ظلم کے خلاف بیداری پیدا ہو جائے اور لوگ جان جائیں کہ ان کا استحصال ہو رہا ہے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پر ایک طوفان آ جاتا ہے لوگ غصے میں باہر نکلتے ہیں احتجاج ہوتے ہیں جذباتی نعرے لگتے ہیں صحیح. تو کیا یہ ابال اور یہ جذباتی کیفیت ایک نیا اور منصفانہ نظام لانے کے لیے کافی ہوتی ہے کیا غصہ اور جذباتیت مزاحمت کی کامیابی کی ضمانت ہیں؟ یہ ایک بہت عام فہمی ہے کہ اگر لوگ غصے میں آ کر سڑکوں پر نکل آئے تو انقلاب آ جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہے جذباتیت اور غصہ خام توانائی کی طرح ہیں یہ ایک سیلاب کے بکھرے ہوئے پانی کی مانت ہے جس میں بے پناہ طاقت تو ہوتی ہے لیکن کوئی سمت نہیں ہوتی میں سمجھ رہا ہوں اسے ہم ایک تیز رفتار گاڑی سے بھی تشبیح دے سکتے ہیں نا؟ مطلب جذباتیت اس گاڑی کا ایکسلریٹر ہے لیکن اعلی اخلاقی شعور اور علم اس کا سٹیرنگ ویل ہے سٹیرنگ کے بغیر تیز رفتاری صرف ایک خولناک حادثے کی طرف لے جائے گی بالکل بہترین مثال ہے اگر جذبے کو درست سمت اور فکری رہنمائی نہ ملے تو وہ معاشرے میں پرانے ظلم کی جگہ ایک نیا اور بساوقات بدتر انتشار پیدا کر دیتا ہے یہ جذباتیت بہت جلد انتقام شخصیت پرستی گروہی تعصب یا کسی نئے استبدادی نظام میں ڈھل جاتی ہے تو پھر ایک سالے اور مستحکم سماجی نظام کی تعمیر کیسے ہوتی ہے اس کے لیے دو عناصر کا ایک ساتھ ہونا لازمی ہے پہلا ہے اعلی اخلاقی شعور اور دوسرا ہے علمی و عملی مہارت یعنی آپ کے مقاصد کتنے ہی نیک کیوں نہ ہوں؟ اگر قیادت میں نظام کو چلانے کی صلاحیت ذہانت اور مہارت نہیں ہے تو وہ معاشرے کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے بجائے مزید تباہی کی طرف ڈھکیل دے گی اس کا مطلب ہے کہ محض نیک ہونا کافی نہیں اہل ہونا بھی شرط ہے یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی مریض کا دل کا آپریشن کرنا ہو اور ہم کسی ایسے شخص کو چن لیں جو بہت نیک ایماندار اور ہمدرد ہو لیکن آ, اسے سرجری کے الف بے بھی نہ پتا ہو اس کی نیک نیتی مریض کی جان نہیں بچا سکتی بالکل نیک نیتی مہارت کا متبادل نہیں ہو سکتی لیکن دوسری طرف کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص انتہائی قابل ماہر اور ذہین ہے تو وہ معاشرے کے لیے بہترین ثابت ہوگا کیا صرف مہارت اور علم کا ہونا ایک منصفانہ لظام کی ضمانت دے سکتا ہے یہ ایک بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے کیونکہ یہاں مضمون میں مصنف نے ایک تصور پر زور دیا ہے جسے وہ تقوا کہتے ہیں بظاہر یہ خالصتاً مذہبی اور عبادات سے جڑی اصطلاح معلوم ہوتی ہے اس کا علم اور مہارت سے کیا تعلق ہے دیکھیں یہ اس زیر بحث تحریر کا ایک نہایت ہی عمیخ اور بصیرت افروز پہلو ہے عام طور پر ہم تقویٰ کو چند ظاہری مذہبی رسومات یا ام, ذاتی پرہیزگاری تک محدود کر دیتے ہیں لیکن یہاں اسے ایک وسیع تر سماجی اور ریاستی تناظر میں پیش کیا گیا ہے اچھا تو وسیع تر تناظر میں اس کا کیا مطلب بنتا ہے تقوا دراصل ایک انتہائی طاقتور باطنی ضبط ایک اخلاقی مرکز اور شدید شعوری ذمہ داری کا نام ہے طاقت ایک نشہ ہے جو انسان کو اندھا کر سکتا ہے تقویٰ وہ باطنی قوت ہے جو انسان کو طاقت شہرت اقتدار اور خوف کے اندھے اور بے دریغ استعمال سے روکتی ہے اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو ذرا غور کیجیے اگر علم اور مہارت کو اس اخلاقی مرکز سے آزاد کر دیا جائے تو کیا ہوگا بالکل ذہانت اور علم بغیر اخلاق کے ظلم کو مزید نفیس منظم اور خطرناک بنا دیتے ہیں آج کے دور کے جدید معاشی استحصال محلک ہتھیاروں کی تیاریاں اور ذہنوں کو قابو کرنے کی تکنیکیں کوئی جاہل لوگ نہیں بناتے بلکہ وہ لوگ بناتے ہیں جو اپنے میدان کے اعلیٰ ترین ماہرین ہوتے ہیں ارے یہ تو بہت ہی خوفناک حقیقت ہے یعنی بغیر تقوی کے تمام تر سائنسی اور سماجی علم مکر فریب اور طاقتور کی مفاد کی خدمت گزاری میں تبدیل ہو جاتا ہے جی ہاں علم اگر اخلاقی مرکز سے خالی ہو تو وہ انسانیت کی تعمیر کے بجائے اس کی تخریب کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ مطلب علم اگر اخلاقی بنیادوں سے کٹ جائے تو وہ انسانیت کے لیے جہالت سے بھی بڑا خطرہ بن جاتا ہے ایک جاہل شخص کا ظلم مقامی ہو سکتا ہے لیکن ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماہر شخص کا ظلم عالمی سطح پر تباہی لا سکتا ہے بالکل صحیح کہا آپ نے تقوا دراصل وہ کتب نما ہے جو اس بات کا تعین کرتا ہے کہ علم کی طاقت کو کس سمت میں استعمال کیا جائے اچھا ام, اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ایک معاشرے میں علم اور اس کے ساتھ اعلی اخلاقی شعور رکھنے والے افراد موجود ہیں تو اگلا مرحلہ ان کی اجتماعیت کا ہے کوئی بھی معاشرہ وحدت یا قوم کیسے بنتا ہے روایتی طور پر تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے نا کہ اگر کچھ لوگ ایک ہی خطے میں رہتے ہیں ہاں ایک ہی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں یا ایک ہی زبان بولتے ہیں تو وہ قدرتی طور پر ایک متحد قوم بن جاتے ہیں کیا واقعی قومیت کی تشکیل کی یہی بنیادیں ہیں تاریخ کا بہور مطالعہ اس روایتی نظریے کو بالکل رد کرتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہی زبان بولنے والے اور ایک ہی جغرافیائی سرحدوں کے اندر رہنے والے لوگ بھی اگر صرف اپنے ذاتی طبقاتی یا گروہی مفادات کو ترجیح دینے لگے تو وہ معاشرہ اندر سے مکمل طور پر منقسم اور کھوکھلا رہتا ہے یعنی زبان اور نسل کافی نہیں ہے جوڑنے کے لیے ہرگز نہیں زبان یا خون کا رشتہ وقتی ابال تو پیدا کر سکتا ہے لیکن یہ کسی بھی قوم کو طویل مدتی اور پائیدار بنیادوں پر جوڑ کر نہیں رکھ سکتا قوموں کے درمیان اٹوٹ وحدت صرف اور صرف ایک مشترکہ اخلاقی نسبل این یعنی شیئرڈ مورل ویژن سے پیدا ہوتی ہے مشترکہ اخلاقی نسب hmm. کوئی مثال دیکھیں جب مختلف پس منظر رکھنے والے انسان ایک اعلی تر سچائی عدل اور حق کے لیے متحد ہوتے ہیں تب وہ حقیقی معنوں میں ایک زندہ قوم کا روپ دھارتے ہیں یاد رکھیے ظلم کبھی بھی اچانک آسمان سے نہیں اترتا اس کے پھیلنے کا راستہ فکری اور اخلاقی زوال کے درمیان سے ہو کے گزرتا ہے یہ بہت اہم بات ہے بالکل جب معاشرے میں سچ بولنا جرم بن جائے ادل نا پید ہو جائے اور دیانت کا مذاق اڑایا جانے لگے تو سمجھ لیجے کہ معاشرہ اپنی حفاظتی طے کھو چکا ہے ظالم حکمران معاشرے پر مسلط نہیں ہوتے بلکہ وہ اس معاشرے کے اپنے اندرونی زوال کا قدرتی نتیجہ اور اس کا عکس ہوتے ہیں بالکل یعنی اگر ایک معاشرہ جھوٹ اور مفاد پرستی پر کھڑا ہے تو اس کے حکمران کبھی بھی فرشتے نہیں ہو سکتے اور اسی لیے محض ایک چہرے کو ہٹا کر دوسرے چہرے کو مسند اقتدار پر بٹھا دینے سے کبھی کوئی انقلاب نہیں آیا کیونکہ جن اخلاقی بیماریوں نے پہلے حکمران کو پیدا کیا تھا وہی بیماریاں دوسرے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں جی تبدیلی کی ابتدا ہمیشہ فرد کے اندر کی دنیا سے اس کی اخلاقی کایا پلٹ سے ہوتی ہے تو اس سب کا مطلب کیا ہے اس مقام پر مضمون ایک ایسا سوال اٹھاتا ہے جو آج کے جدید انسان کے لیے ایک آئینے کی حیثیت رکھتا ہے سوال یہ ہے کہ کسی بھی اجتماعی یا معاشی نظام کی کامیابی کو جانچنے کا اصل پیمانہ کیا ہونا چاہیے ہوں اور اس کا جواب کیا ہے مصنف نے اس کا جواب اس بات میں دیا ہے کہ آیا وہ نظام انسان کو محض ایک صارف بناتا ہے یا اسے ایک اخلاقی ذمہ دار ہستی رہنے دیتا ہے इस नुक्ते की तेह में क्या छुपा है? यहां एक एहम सवाल जन्म लेता है और और इस पूरी बहस का सबसे नतीजा है आज हम जिस जदीद आलमी निज़ाम का हिस्सा हैं उसने इंसानी कामयाबी का एक नया खालस मादी पैमाना वज़ा कर दिया है मादी पैमाना यानी पैसा और चीजें बिल्कुल آج کسی شخص کی قدر و قیمت اس کے کردار اس کی سچائی یا اس کی قربانی سے نہیں بلکہ اس کی قوت خرید سے طے کی جاتی ہے انسان کو محض ایک معاشی پرزہ یا صارف بنا کر رکھ دیا گیا ہے جس کا کام صرف اور صرف چیزیں خریدنا اشیاء کا استعمال کرنا اور مادی زندگی کے معیار کو بڑھانے کی نا ختم ہونے والی دوڑ میں شامل رہنا ہے یہ تو ایک لام و تناہی دوڑ ہے بالکل جب ایک معاشرہ انسان کو صرف مادی کامیابی حاصل کرنے والی مشین سمجھتا ہے تو وہ انسان کی روح اس کی عقل اور اس کی باطنی گہرائی کا قتل کر دیتا ہے ایک زندہ اور باوقار تہذیب طویل مدت میں صرف اسی صورت میں قائم رہتی ہے جب اس کے نظام انسان کے اندر کی قربانی عقل اور اعلیٰ اخلاقی ذمہ داری کو بیدار کریں بے صورت دیگر وہ تہذیب مر جاتی ہے جی ایک ایسا معاشرہ جہاں انسانوں کی کل جمع پونجی یہ ہو کہ ان کے پاس کون سی گاڑی ہے یا ان کا لباس کس درجے کا ہے وہ معاشرہ اندرونی طور پر اتنا کھوکھلا ہو جاتا ہے کہ کسی بھی بڑے بحران یا کسی بھی طاقتور استبداد کے سامنے ایک دن بھی کھڑا نہیں رہ سکتا صارفانہ ذہنیت انسان کی مزاحمت اور اس کی خودی کو ختم کر کے اسے ایک فرما بردار غلام بنا دیتی ہے یہ واقعی دل دینے والی حقیقت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت آزاد ہیں جدید دور میں رہ رہے ہیں اور اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں لیکن در حقیقت ہم ایک ایسی دوڑ کا حصہ بن چکے ہیں جو ہمیں شعوری طور پر مفلوج کر رہی ہے بالکل ہم نے آزادی کا مفہوم ہی غلط سمجھ لیا ہے تو اس ساری گفتگو کا جوہر اگر ایک جگہ جمع کیا جائے تو سید جہانزیب آبدی کے اس فکری تجزیے نے یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستانیں محض سیاست کے ایوانوں اور میدان جنگ میں نہیں لکھی جاتی اس کی ابتدا خود انسان کی ذات سے اس کی فکری سمت اور اس کی مقصدیت سے ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ ظالم کی اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ہماری اپنی مفاد پرستی اور خوف میں پوشیدہ ہے اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جذباتیت کا طوفان اگر علم اور اندرونی اخلاقی ضبط کے بغیر ہو تو وہ اندھی تباہی لاتا ہے بالکل اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قوموں کی اصل وحدت نسلوں یا زبانوں سے نہیں بلکہ ایک مشترکہ اخلاقی مقصد سے بنتی ہے یہ بالکل درست اور جامع خلاصہ ہے اور اس کا سب سے اہم سبق یہی ہے کہ ظاہری اور سطحی تبدیلیوں کے سراب سے باہر نکلنا ہوگا جب تک ہم اجتماعی طور پر خود احتسابی کے عمل سے نہیں گزرتے اور جب تک ہمارے اندر علم اور اخلاق کا وہ ملاپ پیدا نہیں ہوتا جو انسان کو ایک باشعور ذمہ دار ہستی بناتا ہے تب تک ہم تاریخ میں محض تماشائی بنے رہیں گے یعنی تبدیلی کا اصل عمل باطن کے انقلاب سے شروع ہوتا ہے بے شک تبدیلی اندر سے باہر کی طرف سفر کرتی ہے اور اسی موڑ پر اس عمیک مطالعے کی نشست کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کرتے ہیں جو ہم میں سے ہر باشعور انسان کو تنہائی میں خود سے پوچھنا چاہیے ہم سب ہر وقت نظام کی خرابیوں پر بحث کرتے ہیں استبداد اور ظلم کا رونا روتے ہیں اور راتوں رات کوئی کرشماتی تبدیلی لانے کے خواب دیکھتے ہیں हم, ایسا ہی ہے لیکن اگر یہ سچ ہے کہ حقیقی تبدیلی انسان کے اندرونی اخلاقی معیار کے بدلنے سے آتی ہے تو کیا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنے کیریئر کے فیصلوں میں اور اپنے رویوں میں انجانے میں اسی خریدار اور صارفی ذہنیت کو پروان تو نہیں چڑھا رہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا یہ بہت اہم سوال ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ ہماری اپنی انفرادی مادی ترجیحات اور ہمارا اپنا روزمرہ کا طرز زندگی ہی اس اجتماعی زوال کی اصل بنیاد بن رہا ہو جسے ہم برا بھلا کہتے کیا ہم خود کو وہ کھوکھلا درخت تو نہیں بنا رہے جو کسی بھی آندھی طاقت کے سامنے گرنے کے لیے تیار ہے یہ وہ چپ ہوا غور طلب نقطہ ہے جو آج کی اس فکری جستجو کے بعد تفکر کا متقاضی ہے اس فکری سفر میں ساتھ رہنے کا شکریہ خدا حافظ خدا حافظ